اور جو گنا کمائے تو الف سین کی کمائی اسی کی جان پر پڑے اور اللہ علم و حکمت والا ہے